السلام علیکم پچھلی دفعہ ہم نے ایک نئی اسٹریٹجی الگرودمس کے حوالے سے گریڈی الگردمس یا گریڈی اسٹریٹجی کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور میں نے آپ کو دو مثالیں دکھائی تھی پہلی مثال وہ کوائن چینج پرابلم تھی اور دوسری مثال ہم نے صرف شروع کی تھی ہفمن انکوڈنگ کی البتہ ہفمن انکوڈنگ کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ ہم یہ چیز جو ہے ڈیٹا سٹرکچرز میں بائنری ٹریز کی ایپلیکیشن کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اور میں نے پچھلے لیکچر میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ آپ ہفمن انکوڈنگ کوڈنگ الگردم جو ہے وہ جو بائنری ٹری کے حوالے سے جو ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر میں کیا تھا اس کو ریوائز کر لیں کتاب میں بھی آپ کو یہ الگردم ملے گا ہفمن انکوڈنگ کا گریڈی الگردمس میں موجود ہونا اس بنا پہ کہ اس میں بھی وہ گریڈی اسٹریٹجی اصل میں استعمال ہوتی ہے اور میں ابھی آپ کو وہ ہفمن ان کوڈنگ کا جب الگردم بتاؤں گا تو وہ اسٹیج بتا دوں گا جہاں پہ وہ گریڈی اسٹریٹجی آتی ہے البتہ جہاں تک الگریدم کا تعلق ہے اس کی وجہ کیا تھی وہ یہ کہ اگر آپ نے میسیجز بھیجنے ہیں کسی انکوڈنگ میں ایس کی یا کوئی اور طریقے سے اور وہ میسج جو ہے وہ نیٹورک پہ جا رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بینڈ وتھ جو ہے نیٹورک کی وہ کنسرو ہو یا یہ کہ آپ میسج جو ہے اگر کسی طرح کمپریس کر کے اس کو چھوٹا کر دیں تو اس کو بھجوانے میں کم بٹس درکار ہوں گے اگر آپ سے انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ای میل میسج یا وہ فائل یا وہ چیٹ میسج جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں بٹس کے حوالے سے ڈیسٹینیشن پہ چلا جائے گا اور وہاں پہ پھر انکمپریس کر کے ہم اوریجنل میسج جو ہے اس کو ریکور کر لیں گے اب جہاں تک ہفمن انکوڈنگ کا تعلق ہے وہ الگریدم ہم ڈیٹا اسٹرکچرز میں تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں البتہ آج میں اب دوبارہ وہ الگریدم دہراؤں گا اتنی تفصیل سے نہیں جتنا کہ ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر میں کیا البتہ اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ میں ڈسکس کروں گا لیکن جس چیز پہ آج ہم وقت گزاریں گے زیادہ وقت لگائیں گے وہ یہ کہ اس الکردم میں یہ گریڈینس جو ہے یہ گریڈی اسٹریٹجی جو ہے یہ کیسے لاگو ہوتی ہے یا یہ کہ اس کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک گریڈی الکردم ہے اور دوسری یہ بات کہ یہ ایک آپٹمل اسٹریٹجی ہے جہاں تک اس طرح انکوڈنگ کرنی ہے کہ آپ ایک چھوٹا کوڈ ڈیولپ کرتے ہیں بجائے فرض کریں وہ ایس کی بٹ کوڈ کے ہم اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کیریکٹر کو ویریئبل لینتھ کوڈ اسائن کیے تھے بٹس میں جس کی بنا پہ ہمارے میسجز جو تھے وہ چھوٹے ہو جاتے تھے اصل میں اس ایلوتم کے چند ایک پہلو اب سامنے آئیں گے جو کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھے اور اس میں وہ ایلگر جو پہلو ہے اس کو ہم زیادہ اجاگر کریں گے یہ گریڈنیس کو بھی اجاگر کریں گے تو آئیے پہلے اس ایلگردم کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اس کے بعد پھر ہم بکیا گفتگو ایلگریدم ایک کے پوائنٹ آف ویو سے کریں گے ہفمن ان کوڈنگ یہ ہے کیا determine دا فریکوینسی آف اکرنس اور جس کو ہم ریلیٹو پروبلٹی بھی آف ایچ character ان the میسج اینڈ دس کین بی ڈن by پارسنگ دا میسج اب یاد ہوگا کہ جو کاروائی تھی اس آردا میں وہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جو میسج ہے فرض کریں وہ انگریزی کا ہے اس میں آپ ہر کیریکٹر کو کاؤنٹ کریں کتنے ایز ہیں کتنے بیز ہیں کتنے سیز ہیں این سو آن بلینکس کو بھی کاؤنٹ کریں اگر وہ اس میسج کا حصہ ہیں یعنی کہ اگر وہ ای میل میسج ہے یا وہ فائل ہے ہاں اگر وہ image ہے تو وہاں پہ پھر یہ کوڈنگ جو ہے وہ ایس کی تو شاید نہ ہو کسی اور طریقے سے آپ نے کوڈنگ کی ہو می بی وہاں پہ پکسل ویلوز ہے خیر جو بھی آپ کے پاس کوڈنگ اسکیم ہے اس میں ہر کیریکٹر کو کاؤنٹ کریں اور اس کی فریکوینسی آف اکرنس یا جس کو ہم پرابلٹی بھی کہہ سکتے ہیں وہ نکال لیں اس کو آپ میسج پارٹ کر کے ڈھونڈیں گے اور فرض کریں کوئی میسج ہے جس میں ایز بی سیز اور ڈیز ہیں اور میں نے جب کاؤنٹ کیا تو اس میں مجھے ایز ملے پانچ بی ملا ایک سی ملے تین اور ڈی ملا ایک اب اس کو لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میسج میں ایز بیز سیز ڈیز ہیں اور اس مقدار میں ہیں فی الحال میں نے آپ کو وہ میسج نہیں دکھایا لیکن میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں ایز بیز سیز ڈیز کتنے ہیں اور یہ کہ وہ میسج جو ہے وہ ان چار کیریکٹر سے بنا ہوا ہے یہ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں آپ نے اس پہ الرگردم لگایا اس کی پہلی اسٹیج کہ ہر کیریکٹر چاروں میں سے اس کی فریکوینسی نکالی اور اس سے دیکھیے میں اب اس کی پروبیبلٹی بھی کاؤنٹ کر سکتا ہوں یعنی کہ وہ فریکوینسی اور ٹوٹل سے لے کے کہ وہ ٹوٹل کیریکٹر جو ہیں وہ پانچ تین آٹھ اور دو دس ہیں تو اے جو ہے وہ فائیو اوور ٹین یعنی کہ ہی ہے یعنی کہ پروبیبلٹی کہ وہ اے ہے وہ ہیف ہے بی جو ہے وہ پوائنٹ ون سی جو ہے پوائنٹ فائنلی ڈی جو ہے وہ پوائنٹ ون ہوا یہ اس کی فریکوینسی سے میں نے پروبلٹی نکال لی بٹوین زیرو اینڈ ون اگلی اسٹیج کیا ہے اب یہاں پہ یہ وہ ایلگردم جو ہم نے ڈیٹا میں کیا تھا کہ آپ binary ٹری لیف نوٹس بنائیں فار ایچ سمبل اور character that occurs with نان زیرو فریوینسی اب یہ ضرور کہ جو میسج میں کیریکٹرس ہیں صرف ان کے آپ نوٹس بنائیں اور یہ میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا لیف نوٹس بنتے ہیں اور یہ بھی کہ اس کا جو نوڈ کا ویٹ کہہ لیں یا اس کے ساتھ ایک نمبر اسائن کر دیں جو کہ اس کی فریکوینسی ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ سیٹ نوڈ ویٹ ایکول ٹو دا فریکوینسی آف دا سمبل یا یہ کہ آپ اس نوڈ میں اس سمبل کی اس کیریکٹر کی فریکوینسی جو ہے وہ اسٹور کر لیں اب اس میں میں نے لکھا ہے دا گریری پارٹ لیکن اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو یہ الگردم کی اب اصل کاروائی تھی لیکن یہاں پہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہی وہ اسٹیپ ہے جہاں پہ وہ گریڈینس آتی ہے اور گریڈینس کیا تھی کہ یو فائنڈ ٹو نوٹس ود دا smallest فریکوینسی یہاں پہ آپ یہ جو لالچ اگر آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں جو لالچ پن ہے وہ یہ ہے کہ آپ دو نوڈز ڈھونڈیں جن کی فریکوینسی بقیہ نوڈز کے حوالے سے سب سے کم ہے اور یہ دو نوڈز آپ ڈھونڈیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں فریکوینسی میں ہیں تو سب سے چھوٹے اور ان کی یا برابر ہیں یا ایک جو ہے وہ واقعی بہت چھوٹا ہے اور دوسرا اس کے بعد اس سے چھوٹا یہ وہ گریڈینس ہے اب دیکھیے میں یہاں پہ سمپلی ان کو دیکھ کے کسی طرح ٹو اسمالس نوڈز نکالتا ہوں ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کرتے ہیں البتہ اگر آپ یہ دو نکال سکتے ہیں اور یقیناً اس کا طریقہ ہے تو یو کریٹ ا نیو نوڈ ود ٹو نوٹس ایز چلڈرن اینڈ دا ویٹ آف دس نیو نوڈ سیٹ اکول ٹو دا سم آف دا ویٹ آف دا ٹو چلڈرن اب کیا اسٹیپ ہے ان دو نوٹس کو لیں جن میں آپ کو یہ دو اسمالس فریکوینسی ملی ان دونوں کو مرض تو نہیں کرنا ان سے آپ ایک نیا نوٹ بنا کے ان اس نئے نوٹ میں ڈال لیں گے تو کچھ نہیں ایز اے سمپل البتہ یہ بھی ایک بائنڈری ٹری نوڈ ہے بلکہ ایک ان نوڈ بنے گا اور اس کے دو چلڈرن جو ہے لیفٹ اور رائٹ وہ یہ دو نوڈ ودا smallest فریکوینسی ہیں البتہ جو یہ نیا نوڈ ہے اس میں جو ویٹ ہے وہ آپ سیٹ کریں گے برابر یہ جو دو نوٹس جن کو آپ نے اس کا پیرنٹ بنائے ہے سنگل نوٹ کو ان دونوں اسمالسٹ نوٹس کی فریکوینسی کے برابر یعنی کہ ان دونوں نوٹس میں جو ویٹس تھے ان کو ایڈ کر کے آپ یہ نئے نوٹ میں ڈال دیں اینڈ یو کنٹینیو دس انٹل وی ہیو اے سنگل ٹری یعنی کہ آپ واپس جائیں اور آپ پھر دو نئے نوڈ جو ہیں وہ اسمالسٹ فریکوینسی والے ڈھونڈیں ان کو بھی ایک پیرن نوٹ سے جوڑیں اور اس میں ان دونوں کے ویٹس جو ہیں وہ ایڈ کر لیں اب جہاں تک یہ منیمم یا اسمالسٹ ویٹ والے نوٹس کو نکالنا ہے ڈھونڈنا ہے جو کہ اس الگردم میں ایک امپورٹنٹ حصہ ہے بلکہ یہ وہ گریڈی حصہ ہے یہ کیسے کیا جائے یاد ہے ڈیٹاسٹرکچر میں ہم نے دو طریقے اپنائے تھے یا تجویز اس کی پیش کی تھی پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ان نوٹس کو شارٹ کر دیں یعنی کہ ان کے ویٹس کے حساب سے شارٹ کر دیں اور پھر جب دو نوٹس کو مرج کر کے ایک نیا نوٹ بنائیں تو انسرشن سارٹ کے ذریعے اس نئے نوٹ کو جو بکیا نوٹس رہ جاتے ہیں ان میں اس کو صحیح جگہ پہ لگا دیا جائے تاکہ سارے نوٹس جو ہیں وہ سورٹڈ آڈر میں رہیں دوسرا طریقہ یہ تھا جو کہ زیادہ افیشینٹ ہے کہ ہم ان نوٹس کو ایک من ہیپ میں ڈال دیں اور اس میں یہ جو نوڈ کے ویٹس ہیں یہ جو ہے وہ منیمم ہیپ ڈٹرمن کرنے کے لیے یا منیمم ہیپ بنانے کے لیے استعمال ہوں گے اور پھر جب ہم ہیپ سے ایک نوڈ کو نکالیں گے تو یقیناً وہ چونکہ من ہیپ ہے تو سب سے پہلے ہمیں اسمالسٹ نوڈ ملے گا اگر ہم اس کو لے کے ایک نیا نوڈ یا اس کے بعد اگلا نوٹ جو نکالتے ہیں وہ اس کے بعد اس سے سب سے چھوٹا ہوگا اب یہ کہ جب ہم ایک نیا نوٹ بناتے ہیں تو اس کو ہم دوبارہ ہیپ میں واپس ڈالیں گے تاکہ یہ بعد میں کبھی استعمال ہو ہم ایک نوٹ کو مرچ کر کے جو دو نوٹس کو مرچ کر کے نیا نوڈ بناتے ہیں یہ ابھی فردر ٹری جو اوپر کی طرف بن رہا ہے اس میں استعمال ہوگا اور اسی خاطر ہم اس کو ڈسکارڈ نہیں کرتے ہم اس کو واپس ہیپ میں ڈالیں گے اور پھر یہ بعد میں کسی وقت ہیپ سے نکلے گا ایونچلی جو ہے ہیپ کے اندر ایک ہی نوڈ رہ جائے گا جو کہ اس کا روٹ نوڈ ہوگا اور آپ کے پاس پورا بائنری ٹری بن جائے گا یہ کاروائی اب میں آپ کو اسٹیٹمنٹس کے ذریعے دکھاتا ہوں کیونکہ یہ ایلگریدم کا حصہ ہی ہے یہ اگر ایلگردم آپ امپلیمنٹ کریں تو اس میں یہ کاروائی کرنی پڑے گی اور جیسے کہ میں نے کہا یہ ہیپ والا معاملہ جو ہے یہ زیادہ افیشئنٹ ہے پلیس ہیپ بائی ریمو دا فرسٹ ٹو ایلیمنٹ فرام دا ہیپ these two elements into one یہ تو وہ اسٹیپس ہم کر رہے ہیں اور پھر یہ بات کہ یہ جو نیا نوڈ بنا ہے جس کے اب وہ دو چلڈرن بن چکے ہیں اور اس نئے نوڈ میں ان دونوں چلڈرن کی ویٹس کی سم آ گئی ہے اس کو واپس ہیپ میں ڈال دو انسرٹ دا نیو ایلیمنٹ بیک ان ہیپ اور اب یہ ہوگا کہ یہاں پہ ہیپ جو ہے اس کو ری کرنا پڑے گا کیونکہ یاد ہے اگر انسرٹ کرتے ہیں تو وہ ہیپ فائی آپریشن ہمیں دوبارہ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہی پراپرٹی جو ہے اس انٹرنل ٹری کی یا جیسے بھی ہم نے ہیپ بنائی ہوئی ہے وہ ہی پراپرٹی جو ہے وہ مینٹین ہو اب یہاں پہ یہ پورا ایلگردم آپ دیکھ لیجیے اس کو آپ امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس این سمبلس ہیں جن کو میں نے سمبل ون میں ڈالا ہے اور پھر میں نے اس کی فریکوینسی بھی ایک رے میں بھیجی ہے یہاں پہ دیکھیے کہ میں اسیوم کر رہا ہوں کہ پری پروسیسنگ یا کسی طرح پارسنگ کے ذریعے آپ نے میسیج میں جتنے سیمبلز ہیں ان کو لے کے ان کی فریکوینسی جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لی ہے اور یعنی کہ وہ سیمبلز کیا ہیں جو میسیج میں یونیک ہیں اور ہر ایک کی فریکوینسی کیا ہے یہاں پہ آئے تو سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ تمام سیمبلز جو ہیں ان کے میں نے ٹری نوٹس بنائے یہاں پہ اس ٹری نوڈ میں میں سمبل بھی ڈال رہا ہوں یا وہ کریکٹر ڈال رہا ہوں اور اس کی فریکوینسی یعنی کہ میرا وہ جو ٹری نوڈ یا کلاس ہوگی اس میں جو جو نوڈ فیکٹری ہے یا اس کا جو کنسٹرکٹر ہے اس کو میں یہ دو چیزیں بھیجوں گا کہ وہ کیریکٹر یہ ہے اور یہ اس کی فریکوینسی ہے اور یہ دونوں چیزیں اس نوڈ میں جائیں گی اور ایلوکیٹ ہو کے مجھے اس فیکٹری سے اس کنسٹرکٹر سے ایک نوڈ مل جائے گا اب میں یہ کروں گا کہ یہ جو نیا نوٹ بنا ہے اس کو میں جیسے کہ اس میں نظر آ رہا ہے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے پی کیو ڈاٹ انسرٹ یہ پی کیو جو ہے یہ میری پرائیورٹی کیو ہے یا پرائیورٹی کیو آبجیکٹ ہے اس کے انسرٹ میتھڈ کو میں نے کال کیا اس کو میں نے یہ ٹری نوڈ بھیجا پورے کا پورا اور ساتھ میں نے فریکوینسی علیحدہ بھیجی کہ جس بنا پہ اس نے پرائیورٹی کیو میں جانا ہے یا اس ہیپ میں جانا ہے انٹرنلی یاد ہے ہم نے پرایورٹی کیو جو ہے اس کو ہیپ کے ذریعے امپلیمنٹ کیا تھا بعد میں کیونکہ وہ بھی ایک افیشئنٹ طریقہ ہے پرائرٹی کیوز کے لیے پرائرٹی کیو میں میں نے اس نوٹ کو ڈالا یا انٹرنلی میں نے ہیپ میں ڈالا اور ہیپ پراپرٹی جو ہے یا کیو جو ہے اس میں اس کی فریکوینسی کے بنا پہ یہ نوٹ جو ہے اپنی پرائرٹی کے حساب سے کہیں آ جائے گا آگے چلے اب یہاں سے وہ مین لوپ شروع ہوتا ہے جہاں میں وہ ٹری ہو رہی ہے کہ میں نے پرائرٹی کیو سے ایک نوٹ کو نکالا اس کو میں نے ایکس میں ڈالا ایک دوسرے نوڈ کو نکالا جو کہ پرائرٹی کے حساب سے دوسرا ہوگا یعنی کہ زی کا جو لیفٹ چائلڈ ہے وہ میں نے ایکس بنا دیا زی کا جو رائٹ right چائلڈ ہے وہ میں نے وائی بنا دیا یہ اب زی نوٹ کے دو چلڈرن ہوئے اور زی کی جو فریوینسی ہے یہ جو اس کا ویٹ ہے وہ میں نے سیٹ کر دیا ہے برابر ایکس ڈاٹ فریکوینسی پلس وائی ڈاٹ فریوینسی اور اس کو پھر میں نے پرایورٹی کیو یا اس ہیپ میں انسرٹ کر دیا دیکھیے زی اور اس کی فریوینسی اب یہ جو فور لوپ ہے یہ این مائنس ون چلے گا اور میں ایکس اور وائی نکالوں گا لیکن ان کو مرج کر کے جب میں زی بنا کے واپس ڈالتا ہوں تو ایونچولی دیکھیے کہ میرے نوڈس جو ہیں وہ مرج ہوتے جائیں گے لیکن کس آرڈر میں وہ فریکوینسیز جو ہیں اس آرڈر میں اور میں چھوٹی فریکوینسیز سے شروع ہو کے بڑی فریکوینسیز کی جانب جاؤں گا ایونچولی جب یہ لوپ ختم ہوگا تو دیکھیے آخری اسٹیٹمنٹ ہے پیک ڈاٹ ریمو کیونکہ وہاں پہ میرے پاس اب روٹ نوڈ ہے جو کہ اس پورے ٹری کا روٹ نوڈ ہے یاد رہے کہ ہم یہاں پہ ٹری بھی بنا رہے ہیں کیونکہ دیکھیے یہ جو زی نوڈ ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ چائلڈ کو ہم سیٹ کرتے ہیں اور یہ زی نوڈ لوپ چلنے کی بنا پہ بعد میں کسی اور زی نوڈ کا جو ہے وہ چائلڈ بن جائے گا یا زی کے ساتھ ایک اور نوڈ جو ہے وہ اس کا چائلڈ بنے گا جیسے کہ میں نے ارض کیا یہ روٹ جو ہے اصل میں ایک بائنری ٹری روٹ روٹ بن جاتی ہے اور ڈیٹا میں ہم نے شروع ہو کے لیف کی جانب لیف نوٹ جو ہے ان کی جانب جائیں گے اور وہاں پہ, پہ ہم ون زور زیرو کرتے ہیں یہ کاروائی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر ہم اس کوڈ جو, جو ہمارے پاس بنتا ہے اس کی کچھ پراپرٹیز ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ میں نے جو مثال میں نے شروع کی تھی جس میں میسج کے حساب سے صرف چار کیریکٹر استعمال ہو رہے ہیں اس کا ٹری میں نے فی الحال آپ کو دکھایا ہے بلکہ ایک لحاظ سے میں نے جو باقی ہفمن کوڈ نے کاروائی کرنی ہے وہ بھی ساری دکھا دی ہے لیکن چلیے سٹیپ وائز سی بی اور ڈی یہ وہ چار کیریکٹرس ہیں جن کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ جو میرا میسج ہے اس میں صرف یہ چار کیریکٹرس ہیں اور یاد ہے ان کی فریکوینسیز بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بی جو ہے یا سی اے جو ہے وہ سب سے زیادہ فریکوینسی والا ہے اور بی اور ڈی جو تھے وہ لوسٹ فریوینسی والے تھے اب ہوا یہ تھا کہ چونکہ یہ سب سے لو فریکوینسی والے تھے تو سب سے پہلے ان دونوں کو جوڑ کے یہ نوٹ بنا تھا اور اس نوڈ کا وزن جو ہے یا ویٹ جو تھا وہ ان دو نوٹس کے برابر میں نے سیٹ کیا تھا اس کے بعد یہ نوڈ جس میں اب تو کوئی نہیں البتہ فریکوینسی ضرور موجود ہے اس کو, کو مرچ کر کے یہ نوڈ بنایا اس میں اس نوڈ کے وزن کو یا فریکوینسی اور اس سی نوڈ جو لیف نوڈ ہے اس کی فریکوینسی کو ایڈ کر کے یہاں پہ رکھا تھا اور پھر فائنلی اس کو میں نے A والے نوڈ لیف نوڈ کے ساتھ مرچ کر کے یہ بنایا تو یہ روٹ نوڈ بن گئی اب یہ کاروائی اس طرح دیکھیے کہ پرائرٹی کیو کے استعمال کی وجہ سے ایک خاص آرڈر میں یہ ٹری بنا ہے میں نے یہ پورا ٹری تو دکھا دیا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اصل میں ٹری اوپر سے نیچے نہیں بنا یہ نیچے سے اوپر بنا ہے اور اس میں سب سے پہلے یہ والا نوڈ پھر یہ والا نوڈ اور پھر یہ والا نوڈ بنا اب ہم نے بکیا کاروائی یوں کی روٹ سے شروع ہوتے ہیں اور ہر لیف کی جانب جاتے ہیں اور اگر ہم رائٹ برانچ کی طرف جاتے ہیں تو اس برانچ کو ہم 1 اسائن کر دیتے ہیں اگر ہم لیفٹ جاتے ہیں تو اس کو ہم 0 اسائن کر دیتے ہیں یہ اب برانچ کا ایک قسم سے کوڈ ہے یا ایک بٹ اسائنمنٹ ہے یہ ویٹ نہیں ہے تو فرض کریں میں اس طرف گیا لیف نوٹ پہ, پہ پہنچنے کے لیے مجھے صرف ایک برانچ درکار ہے اور اس کو میں نے 0 دے دیا کیونکہ میں روٹ نوٹ کی لیفٹ سائٹ پہ گیا ہوں اس لیے پہنچنے کے لیے میں پہلے رائٹ right پہ گیا جس کی بنا پہ اس کو میں نے کیا اور برانچ پہ اسائنمنٹ کی وجہ سے اس لیٹ کو جو کوڈ اسائن ہوا ہے وہ ہے ون زیرو آپ یہ لیفٹ ٹو رائٹ اس کو پڑھیں گے لیکن یہ اصل میں روٹ سے جو پاس بنتا ہے ٹری میں سے اس کو ٹریولس کرنے کی بنا پہ لیفٹ یا رائٹ right جانے کی بنا پہ جو بھی بٹ پیٹرنز آپ کو ملتے ہیں وہ لیفٹ سے رائٹ right آپ یاد کر لیں جس کی بنا پہ یہ کوڈ ون زیرو بن گیا اب یہ کاروائی آپ اگر ادھر دیکھیں تو کیا ہوا اس نوڈ لیف نوڈ تک پہنچنے کے لیے مجھے پہلے یہاں سے رائٹ right جانا پڑے گا جس کو میں وان اسائن کر چکا ہوں پھر مجھے رائٹ right پہ جانا پڑے گا اس کو بھی میں نے کیا اور پھر میں لیفٹ گیا اور اس کی بنا پہ میں نے 0 اسائن کیا اور اب چونکہ میں لیف نوڈ تک پہنچ گیا ہوں جہاں پہ سمبل b ہے تو اس b نوڈ کو میں نے جو کوڈ اسائن کیا اب دیکھیے یہ چیز جو ہے یہ میرے ہفمن codes ہیں اور یہ ہر کوڈ جو ہے ہر لیف کو اسائن ہو رہا ہے اور دیکھیے یہ لیف نوڈ جو ہیں یہ ڈسٹنکٹ اور یونیک ہیں b کو میں نے اسائن کیا 110 کیوں 110 اسی طرح ڈی کو میں نے اسائن کیا ون اور یہ اس کا اب کوڈ ہے اب دیکھیے جو اس کی خاصیت ہے کہ یہ جو کوڈ ہے یہ ویریبل لینتھ ہے کہ جو ڈیپر نوڈز ہیں جو بائی دا وے لو فریکنسی والے ہیں یعنی کہ ڈی کی اور بی کی کم ہیں ان کو جو کوڈ اسائن ہوا ہے وہ لمبا ہے یعنی کہ وہ تین پٹس پہ مشتمل ہے جب کہ جو ذرا ہائر فریوینسی والا نوڈ ہے اس کو دیکھیے صرف دو بٹس والا کوڈ اسائن ہوا اور جو ہائسٹ فریوینسی والا ہے یعنی کہ سب سے زیادہ جس کی اکرنس ہے وہ زیرو کوڈ رکھتا ہے یعنی کہ اس کو صرف ایک بٹ کا کوڈ جو ہے وہ اسائن ہوا اس کو دو اور اس کو تین تین بٹس یہ آپ نوٹ کریں کہ جو کوڈ ہم نے اسائن کیے ہیں وہ ویریبل لینتھ ہیں اگر یہ ٹری اور ڈیپ ہوتا تو جو ڈیپر نوڈس ہیں لیف نوٹس ان کو جو بٹس اسائن ہوتے وہ زیادہ ہوتے یہ وہ ویری ایبل جو ہے جو کوڈز کی اس کی بنا پر اصل میں اب وہ کمپریشن possible ہے کہ دیکھیے جتنے ایز ہوں گے میسج میں وہ صرف زیرو سے ریپرزنٹ ہوں گے ہاں جو سیز اور ڈیز اور بیز ہیں وہ دو یا تین بٹس سے ریپرزنٹ ہوں گے لیکن شورلی ہم اگر ان کے لیے 8 بٹ سے استعمال کرتے تو آپ خود جانچ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمیں وہ کمپریشن ممکن ہوگی ہفمن کوڈ کی ایک اور بڑی خاص پراپرٹی ہے اور وہ یہ کہ ان میں سے کسی کوڈ کو لے لیں وہ کسی اور کوڈ کا پریفکس نہیں ہوتا خاص طور پہ جو چھوٹے کوڈ ہیں یہ کیا بات ہے یہ میں آپ کو دوبارہ اسٹری پہ لیا چلتا ہوں وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پریفیکس پراپرٹی کیا ہے ایک کو کوڈ اسائن ہوا ہے zero one بیٹ کوڈ ہے البتہ جو بکیا اسٹری میں لیف نوٹس ہیں ان کے کوڈس کو دیکھیے ون زیرو ون ون زیرو ون ون ان تینوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ زیرو سے نہیں شروع ہو رہا یعنی کہ اس کیریکٹر کا جو کوڈ ہے وہ کسی دوسرے کا پری فکس نہیں یعنی کہ اس ان کوڈس کے شروع میں کہیں بھی زیرو نہیں آپ کو نظر آ رہا اسی طرح اگر آپ ون زیرو لے لیں ون زیرو جو ہے شورلی یہ تو چونکہ ون بٹ کوڈ ہے اور یہ ٹو بٹ کوڈ ہے یہ اس کا پریفیکس تو ہو نہیں سکتا البتہ اس سے جو لمبے کوڈ ہیں ان کو دیکھیے ون زیرو سی کا ہے اس کا ہے ون ون زیرو اور ادھر ہے ون ون ون جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اس کوڈ کے شروع میں بعد میں نہیں شروع میں کیا ون زیرو ہے نہیں ڈی کے کوڈ میں کیا ون زیرو ہے شروع میں نہیں ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی میں ون زیرو موجود ہے لیکن یہ پری فیکس نہیں ہے یہ تو بعد میں کہیں اپیر ہو رہا ہے جو پراپرٹی ہفمن کوڈ کی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی کوڈ جو ہے وہ کسی کا پری نہیں شیورلی ون ون زیرو جو ہے وہ یہاں پہ اپیر نہیں ہو رہا اور اگر یہ ٹری اور بڑا ہوتا یعنی کہ اس میں اور کیریکٹر ہوتے تو اس میں بھی یہ پراپرٹی ہوتی کہ کوئی بھی کوڈ جو ہے وہ دوسرے کا پریفکس نہیں ہے یہ پریفکس پراپرٹی اصل میں یہ ہفمن ٹری جو ہے اس کے بائنری ٹری ہونے کی وجہ سے ہے کوڈ جو ہے ہم اس کے لیف نوٹس کو اسائن کرتے ہیں اور یہ کہ لیف نوٹ تک جو رستہ ہے روٹ سے ہر لیف نوٹ کا وہ ڈسٹنکٹ ہے یہ ٹری کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اگر آپ روٹ سے لیف نوٹ کی جانب جائیں تو صرف ایک ہی رستہ ہے ہاں ہم بعد میں دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اگر گرافس ہوں تو اس کیس میں ایک نوٹ سے دوسرے نوٹ تک جانے کے لیے ایک سے زیادہ رستے بھی ہو سکتے ہیں جس کی بنا پہ ہم اس کو ٹری نہیں کہتے ہم اس کو گراف کہتے ہیں اب چونکہ یہ ٹری جو ہے یہ بائنری ہے اور روٹ سے لیف نوٹ تک رستہ یونیک ہے اور ہم ہر برانچ کو ون اور زیرو اسائن کرتے ہیں تو یقیناً ہر لیف نوٹ جو ہے اس کو ایک یونیک کوڈ اسائن ہوگا جو کہ کسی دوسرے میں نہیں آ سکتا کیونکہ جیسے جیسے ہم روٹ سے شروع ہو کے نیچے کی جانب جاتے ہیں یہ وہ کوڈ بنتا جاتا ہے اور کسی سٹیج پہ آ کے وہ جو برانچ ہے وہ سپریٹ ہوتی ہے جس کی بنا پہ وہ کوڈ ہے وہ کسی اور کا پریفکس نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ راستہ یونیک ہے تو ہفمن کوڈ جو ہے نہ صرف ویریبل کوڈ جنریٹ کرتا ہے بلکہ اس کی یہ بھی پراپرٹی ہوتی ہے کہ ہر کوڈ جو ہے وہ ڈسٹنکٹ ہے اور وہ کسی کا پریفکس نہیں اصل میں یہ پریفکس پراپرٹی جو ہے یہ ڈی کوڈنگ کے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر وہ پریفکس ہو گیا فرض کریں میں نے سی کو کوڈ 110 زیرو دیا ڈی کو دیا ون ون زیرو ون تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ون ون زیرو پہ میں رک جاؤں اور کہوں کہ, وہ ہے کہ میں چلتا جاؤں تب تک کہ مجھے 1, 1, 0, 1 ملے اور میں کہوں کہ وہ ڈی ہے اب چونکہ ہر کوڈ جو ہے وہ یونیک ہے کسی کا پری فکس نہیں تو ہمیں یہ جو ایمبیگیوٹی ہے ڈی کوڈنگ میں نہیں پیش آئے گی اور ہم آرام سے یا جو ریسیور ہے وہ اس کوڈ کو استعمال کر کے میسج کو ڈیکوڈ کر سکتا ہے یہ بات میں نے سلائیڈ میں پیش کی ہے اور آئیے اب ہم نہ صرف اس بات کو دوہرائیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گریڈینس ہے یہ ہمیں کیا دے رہی ہے ان ٹرمز آف آپٹمیلٹی یعنی کہ یہ جو الگریدم ہے یہ کیوں صحیح کام کرتا ہے اور ہمیں آپٹمل کوڈ دے گا ہمیں ابھی اس آپٹیمم کی ڈیفینیشن بھی درکار ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے دا پریفیکس پراپرٹی از ایویڈنڈ بائی دا فیکٹ دیٹ کوڈ ورڈ آر لیوز آف دا بائنری ٹری یہ میں آپ کے سامنے بات کہہ چکا ہوں لیکن یہ آپ ذہن نشین ضرور کیجیے کہ بائنری tree جو ہے اس میں روٹ سے ہر لیف نوٹ تک جو رستہ ہے وہ ڈسٹنکٹ ہے اور چونکہ ہم ہر برانچ کو ون اور زیرو اسائن کر رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ وہ جو پریفیکس ہے یہ پراپرٹی وائلیٹ ہو جائے یعنی کہ کوئی code جو ہے وہ دوسرے کا prefix بن جائے اب یہ بات بھی میں نے کی تھی جو دوسری بات یہاں پہ نے لکھی ہے کہ decoding a prefix code is simple we traverse the root to the leaf letting the input zero or one tell us which branch to take یہ اب اس receiver کے point of view سے کہ جب اس کے پاس یہ ones and zeros کا ایک string آئے گا اور اس کے پاس یہ tree بھی موجود ہے یاد رہے کہ جو receiver ہے سینڈر اس کو بتائے گا کہ میں نے یہ کوڈنگ اسکیم استعمال کی ہے ایک لحاظ سے اس کو وہ یہ ٹری اسٹرکچر بھیج دے گا کہ میرا بائنڈری ٹری جو ہے وہ یہ ہے رسیور جو ہے جب اس کو ون زین زیرو آئیں گے تو وہ پہلے بٹ سے شروع ہوگا روٹ پہ فرض کریں کہ پہلا بٹ جو ہے وہ زیرو آیا وہ روٹ سے شروع ہوا جب اس نے زیرو دیکھا تو امیڈیٹلی ٹری نے اس کو بتایا کہ وہ لیٹر اے آ گیا ہے اب وہ اے کو ڈسائفر کر لے گا اور پھر جو بکیا بٹس ہیں ان کو دوبارہ روٹ سے شروع کرے گا فرض کریں دوسرا جو بٹ پیٹرن ہے وہ ہے ون ون زیرو یہاں پہ ریسیور جو ہے دوبارہ روٹ سے شروع ہوا ون پہ رائٹ پہ گیا پھر ون پہ رائٹ پہ گیا اور زیرو پہ لیفٹ پہ آیا یہاں پہ اس کو اب لیفٹ نوڈ ملا جو کہ بی کا ہے اور بی کا کوڈ ون ون زیرو ہے جس کی بنا پہ ریسیور نے اب یہ اخذ کیا میسج میں دوسرا کیریکٹر جو ہے وہ ون ون زیرو ہونے کی بنا پہ بی ہے اسی طرح پھر جو بقیہ بٹس آ رہے ہیں ان پہ ریسیور جو ہے یہی روٹ سے ٹریورسل کر کے اگلے لیف نوٹ کی جانب جائے گا اور چونکہ وہ پریفکس والا معاملہ ہے کہ کوئی بٹ پیٹرن جو ہے وہ کسی اور کا پریفکس نہیں تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ریسیور کو یہ کنفیوژن ہو کہ بھئی ون زیرو اگر آیا ہے تو کیا میں یہاں پہ رک جاؤں کہ چلتا جاؤں اسٹری کے مطابق تو وہ فورن کہے گا کہ ون زیرو اگر مجھے ملا اور میں روٹ سے شروع ہوا ہوں تو یقیناً جو کیریکٹر مجھے آیا ہے وہ لیٹر سی ہے آئیے اب اگر یہ کوڈنگ سکیم ہم نے یہ جو مثال میں ہے اے بی سی ڈی کی استعمال کی تو اس سے دیکھتے ہیں کہ کتنی کمپریشن پاسبل ہے اور اس کے لیے ہم ایک نوٹیشن استعمال کریں گے کیونکہ اس کو ہم نے بعد میں ایک پروف میں استعمال کرنا ہے اور وہ ہے ایکسپیکٹڈ ان کوڈنگ لینتھ یا ایک لحاظ سے کہ کتنی کمپریشن پاسبل ہوگی اب جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا یہ مثال چلی تھی کہ آپ کے پاس ایک میسج ہے جس میں n کیریکٹرس ہیں اور وہ کیریکٹرس جو ہیں جو الفابیٹ ہیں اس میسج کا اس میں صرف یہ چار بی سی ڈی لیٹرز شامل ہیں اب اگر اس میسج کو جو کہ اے بی سی ڈی سے بنا ہے اس کو میں ایٹ بٹ ایس کی کوڈ سے انکوڈ کروں تو جو لینتھ آف انکوڈڈ سٹرنگ ہے وہ ایٹ این ہوئی میرے پاس این ہیں ہر کیریکٹر جو ہے وہ ایٹ بٹ لانگ ہے اس کی بنا پہ ٹوٹل لینتھ جو ہے انکوڈڈ سٹرنگ کی بٹس کے حساب سے وہ ہوئی ایٹ این فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس یہ سٹرنگ ہو اے سی ڈی اے اے سی اے سی اس کو آپ اگر ایس کے میں انکوڈ کریں تو یقیناً یہ بنتا ہے ایٹ ٹائمس ٹین ایٹی بیٹس اگر اس کو آپ ہفم انکوڈنگ سے کریں یعنی کہ وہ جو ویریبل لینتھ ہم نے کوڈ ڈیولپ کیا ہے تو اب دیکھیے کیا ہوا لیٹر اے کو میں نے زیرو سائن کر دیا لیٹر بی کو ون ون زیرو پھر لیٹر اے آیا اس کو زیرو پھر سی کو ون زیرو اور یوں جیسے کہ اس ٹیبل میں, میں, میں ہر لیٹر کے برابر میں نے اس کا یا اس کے نیچے نچلی رو میں اس کا میں نے ہفمن کوڈ لکھ دیا اور یہ جو ہے ٹوٹل سیونٹین بٹس ہیں یہ آپ گن سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل کتنے بٹس ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ چونکہ اس میں وہ پریفیکس والا معاملہ نہیں تو اگر میں ریسیور کو نہ صرف ہفمن کوڈ بھیجوں بلکہ جب میں اسٹرنگ بھیجوں گا تو اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی اس کو ڈیکوڈ کرنے میں اور اب دیکھیے کہ کہاں اسی بٹس اور کہاں سیونٹین بٹس یہ اچھی خاصی سیونگز ہیں یعنی کہ ون فورتھ سے ٹوینٹی فائیو پرسینٹ جو ہے وہ اس کی صرف لینتھ رہ جاتی ہے اوریجنل سے یا اس سے بھی تقریباً ذرا سی کم تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ کاروائی کرنا جو ہے انتہائی مفید ہے البتہ جو ہم ڈسکشن اب کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی ایکسپیکٹڈ انکوڈنگ لینتھ اور پھر ایونچولی آخر یہ آپٹیمل کیسے بن جاتا ہے اس کو پہلے اس طرح دیکھیے کہ اصل میں اگر آپ کے پاس اسٹرنگ ہے n کیریکٹرس کا اوور دس الفابیٹ جیسے کہ میں نے لکھا ہے فور اسٹرنگ آف n کیریکٹر اوور دس الفابیٹ یہ الفابیٹ ہے a b c d یعنی کہ ہمارے میسجز جو ہیں فی صرف ان چار کیریکٹر سے بن رہے ہیں دی expected ان کوڈنگ لینتھ از اب یہاں پہ میں نے اس طرح نہیں کیا کہ جو میرا کوڈ ہے اس کو استعمال کر کے میں نے ٹوٹل لینتھ نکالی ہے جو کہ ایکچولی سترہ تھی میں اس کی پراببلٹیز کو اب لے کے آتا ہوں اور دیکھیے میں نے کیا کیا میں نے ہر کیریکٹر جو ہے اس کے کوڈ لینتھ کو لیا اور اس کی پراببلٹی سے اس کو ملٹیپلائی کیا ہے یہ ذرا ایکسپریشن پہ غور کیجئے اس میں نمبر آف کیریکٹر فار example یہ جو میری مثال ہے اس میں ہے دس پرو پوائنٹ ہے ملٹی پلائی by ون اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیٹر ہے اس کی پروبلٹی یاد ہے وہ جو شروع میں ہم نے فریکوینسی کاؤنٹ سے پروبلٹی بنائی تھی وہ تھی پوائنٹ اس کا جو کوڈ نکلا تھا اس کی کیا لینتھ ہے یاد رہے اس کا کوڈ نکلا تھا زیرو سنگل بیڈ زیرو یعنی کہ اس کی کوڈ لینتھ جو ہے وہ ون ہے تو یہ پوائنٹ فائیو ٹائمس ون جو ہے یہ اے کی جو ہے وہ ایکسپیکٹ لینتھ ہے یعنی کہ اس کی پروبلٹی ٹائمس اس کی جو کوڈ لینتھ ہے اسی طرح جو دوسرا کیریکٹر b ہے اس کی پروبلٹی پوائنٹ ون اور اس کا کوڈ کیا بنا تھا یا جو بھی تھا اس کی لینتھ جو تھی وہ تھری ہے تو پوائنٹ ون ٹائمس تھری اس کے بعد سی جو ہے اس کو اگر آپ یاد کریں کوڈ لینتھ کے حوالے سے لینتھ ٹو تھی ون زیرو اس کا کوڈ تھا اور اس کی اوریجنل پروبیبلٹی فریکونسی کے حساب سے پوائنٹ تھری تھی تیسری ٹرم آئی پوائنٹ تھری ٹائمس ٹو اور چوتھی ٹرم ہے اس ایکسپریشن میں وہ اب ڈی کی ہے ڈی کا کوڈ لینتھ جو ہے یا کوڈ جو لینتھ ہے وہ تین ہے اور اس کی پروبلٹی پوائنٹ ون اب اس ساری چیز کو اگر میں ایڈ کروں تو میرے پاس ایکسپریشن بنتا ہے 1.7 ٹائمز N یہ 1.7 ٹائمز N کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر N کیریکٹر میسج بنائیں A, B, C, D سے لے کے صرف یہ چار کیریکٹر یہ نہیں کہ آپ بیچ میں اور کیریکٹر لے آئیں نہیں یہ چار کیریکٹر اگر آپ لیں اور ان سے کوئی میسج بنائیں N کیریکٹر کا جتنے مرضی آپ ڈالیں تو جو ایکسپیکٹڈ لینتھ ہوگی میسج کی وہ 1.7 کوڈ لینتھ جو ہے وہ 1.7 ٹائمز n ہوگی اب یہ مثال آپ اس پہ لاگو کر سکتے ہیں کہ جب وہ اس کی میں تھا تو وہ اصل میں ایٹ تھی یہاں پہ اب وہ 1.7n رہ گئی ایٹ کا مطلب تھا کہ اگر n کی ویلیو 10 ہے تو 8 ٹائمز 10 ہوئی 80 جبکہ کمپریشن کے حساب سے جو ایکسپیکٹڈ لینتھ ہے وہ ہے 1.7 پوائنٹ ٹین جو کہ بنتی ہے سترہ اور یہ میں نے ایکچول مثال سے کیلکولیٹ کر کے دکھائی کہ کہاں 8 این اور کہاں 1.7 این ہاں اب یہ ضرور ہوگا کہ اگر یہ بیٹ جو ہے اس کا سائز بڑھ جائے تو پھر یہ جو ایکسپیکٹڈ لینتھ ہے یہ بڑھ جائے گی اس میں یہ 1.7 نہیں آئے گا 1.7 اس لیے آئے کہ ہمارا الفابیٹ جو ہے بہت چھوٹا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو میسج ہوگا اس میں بہت سارے ایز ہو سکتے ہیں بہت سارے بیز ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر لازم ہے کہ کمپریشن بہت زیادہ ہوگا جیسے کہ میں نے ارض کیا اگر الفابیٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو پھر ایکسپیکٹڈ لینتھ جو ہے کمپریسڈ شرنگ کی وہ بڑی ہوتی جائے گی کیونکہ اس میں پھر میسج میں مختلف کیرکٹرس کے ہونے کی پروبیبلٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی یعنی کہ وہ فریکوینسی جو ہے وہ کم ہو جائے گی لیکن یہ چیز ظاہر ہے کہ ہفمن ان سے ہمیں کمپریشن ملتی ہے اور اگر جیسے کہ میں نے دکھایا آپ کو وہ الفابیٹ جو ہے وہ چھوٹا ہے تو آپ کو زیادہ کمپریشن ملے گی اب چلتے ہیں کہ کیا یہ جو کوڈ لینتھ ہم بنا رہے ہیں یا یہ جو کوڈ ہم جنریٹ کرتے ہیں کیا یہ آپٹمل ہے کہ نہیں ایک لحاظ سے میں نے یہ چیز ابھی ثابت نہیں کی میں نے ایک آپ کو طریقہ بتا دیا جس سے آپ یہ جو ویریبل لینتھ کوڈ ہے یہ بنا سکتے ہیں لیکن ابھی تک میں نے یہ نہیں پروو کیا کہ آپ اس سے بہتر کوئی کوڈ اس طریقے سے نہیں بنا سکتے یعنی کہ آپ فریوینسی کاؤنٹ کریں اس سے بائنڈری ٹری بنائیں اور بائنڈری ٹری جو ہے اس کو کسی اور طریقے سے بنائیں میرا کیا طریقہ تھا یا ہفم انکوڈنگ کا کیا طریقہ تھا کہ آپ فریوینسی کے حساب سے پرائرٹی کیوں بنائیں یا مے بی اس کو شارٹ کر لیں اور ان میں جو سب سے پہلے دو نوڈ جوائن کریں وہ وہ ہیں جن کی فریکوئنسی سب سے کم ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہو کیوں نہیں تم نے جو میکسیمم فریکونسی والے تھے ان کو لیا ان کو کیوں نہیں پہلے جوڑا مے بھی جو درمیان میں دو فریکوینسیز ہیں یا ایسے بھی کہ جو سب سے زیادہ فریکوینسی والا ہے اور جو سب سے کم فریکوینسی والا ہے اس کو کیوں نہیں جوڑا جہاں تک جوڑنے کا معاملہ ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں اس البدم میں کوئی ایسی بات نہیں جو کہ کہتی ہے کہ نہیں آپ نے یا جہاں تک بائنری ٹری بنانے کا تعلق ہے اس میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ نوٹس کو صرف اس خاص ترتیب سے کریں اصل میں یہ اس الگریدم کی یہ جو پراپرٹی ہے کہ وہ ایک خاص طریقے سے نوڈز کو چنتا ہے یعنی کہ منیمم سے شروع ہو کے ایک لحاظ سے لارجر فریکوینسی والوں کی طرف جاتا ہے اور ان کو بعد میں جوڑتا ہے یہ جو پراپرٹی ہے یا یہ جو گریڈینس ہے یہی وہ گریڈی الگریدم اسٹریٹجی ہے جو کہ یہ الگریدم استعمال کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جو کوڈ لینتھ آپ کو ملتی ہے یعنی کہ ہر لیٹر کو یا ہر سمبل کو جو کوڈ سائن ہوتے ہیں یاد ہے وہ ویریبل لینتھ ہے لیکن ہیں تو وہ کسی لینتھ کے یہ الگریدم جو کوڈز سائن کرے گا اب ہم شو کریں گے کہ وہ اصل میں منیمم نکلتا ہے یعنی کہ اس سے بہتر ویریبل لینتھ کوڈ آپ نہیں بنا سکتے یہ بائنری ٹری جنریٹ کر کے آئیے اب یہ کاروائ ہم فارملی پہل پر ہیں ڈیفینیشن کے حساب سے اور پھر ہم اس کو پروو کریں گے ان جنرل یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے لیٹ پی ایکس بی دا پروبلٹی آف اکرنس آف اے جیسے کہ میں نے ابھی مثال میں دکھایا تھا وہ پروبلٹیز پوائنٹ فائیو پوائنٹ پوائنٹ یہ وہ ہر جو کیریکٹر تھا اے بی سی ڈی اس کی پروبلٹیز تھی تو ان جنرل آپ کے پاس اگر بیٹ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے اس میں سے کسی کیریکٹر ایکس کو لیں آپ اگر اس کی فریکوینسی کاؤنٹ کر چکے ہیں یا کیلکولیٹ کر چکے ہیں تو اس سے اب آپ اس کی پراببلٹی بنا لیں جیسے کہ ہم نے بنائی تھی اور اس کو میں کہوں گا کہ وہ پی ایکس ہے لیٹ ڈی ٹی آف ایکس ڈینوٹ دا لینتھ آف کوڈ ورڈ relative to some پری فکس ٹری تھی اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے وہ جو آپ کے پاس کیریکٹر اسٹرنگ ہے اس میں سے کیریکٹر نکال کے ان کی فریکوینسی کیلکولیٹ کر کے اس کا ہف مین بنایا یعنی کہ وہ بائنڈری ٹری بنایا اور اس میں وہی وہ کاروائی کی کہ سب سے چھوٹی ویلوز والے جو نوٹس ہیں ان کو پہلے مرج کیا یعنی کہ جو الگریدم ہم نے ابھی بنایا ہے اس کے نتیجے میں جو ٹری بنا اور پھر فائنلی اس ٹری سے کسی کریکٹر ایکس کی جب آپ نے کوڈ لینتھ دیکھی تو وہ ہے ڈی ٹی ایکس میں اب اس کو اس نوٹیشن سے ریپرزینٹ کروں گا کہ ایکس جو ہے اس کی پروبلٹی پی ایکس ہے اور اس کا جو فائنل کوڈ بنا اس کی لینتھ جو ہے وہ ڈی ٹی آف ایکس ہے ایک لحاظ سے یہ ڈی جو ہے وہ ڈیپتھ ہے یاد رہے کہ بائنری ٹری میں لیف نوٹ جو ہے اگر میں وہ برانچز کاؤنٹ کروں تو ایک لحاظ سے وہ اس نوٹ کی ڈیپتھ بنتی ہے جس کی بنا پہ میں یہ ڈی ٹی استعمال کر رہا ہوں اور ٹی جو ہے اس میں نوٹیشنلی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا ویسا ٹری نہیں بلکہ یہ ایک اسپیشل ٹری ہے جو کہ میں نے یہ ہفمن البردم کے ذریعے بنایا ہے اس میں اس ایکس کی جو ڈیپتھ ہے وہ ڈی ٹی ہے ایکچولی اس کی کوڈ لینتھ ڈیپھ اور کوڈ لینتھ جو ہیں ایک لحاظ سے آپس میں ریلیٹڈ ہیں ان دونوں چیزوں کی بنا پہ دیسپیکٹڈ نمبر آف بٹس نیڈ ٹو انکوڈ اے ٹیکسٹ ود این کیریکٹر بائی اب یہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے میں نے نوٹیشن استعمال کی ہے b of t b جو ہے نمبر آف بٹس ہے t جو ہے وہ میرا huffman tree ہے N جو ہے وہ نمبر آف ہیں اور یہ میسج بن رہا ہے اس ایلفابٹ سے جس میں سے یہ ایکس ایک الفابیٹ ہے جس کی پراببلٹی میں نے دکھائی لیکن ایکس چونکہ وہ کوئی بھی کیریکٹر ہو سکتا ہے اس ایلفابٹ میں یہ نہیں کہ ان جنرل تو اس بنا پہ جو ایکچوئل ایکسپیکٹ نمبر آف بیٹس ہے وہ اب اس ایکسپریشن سے ملتی ہے سم of اور ٹرمس کیا ہیں probability of of times the code length سیٹ سی X. X کا اور یہ سی جو ہے کیپٹل سی یہ وہ الفابیٹ ہے جس میں سے میسج جو, جو ہے وہ بناتے ہیں اصل میں یہ فارمولا میں نے اپلائی کیا تھا وہ مثال میں جس میں میں نے این کو باہر رکھا تھا اور اس کے اندر پوائنٹ فائیو ٹائمس ون اور پھر پوائنٹ تھری ٹائمس اور اس طرح بکیا دو ٹرمز اور تھیں وہاں پہ میں نے وہ فارمولا آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا لیکن اصل میں وہ جو اس میں ٹرمز تھی وہ اس ٹی ایکسپریشن سے ہی بن رہی تھی میں نے وہ سمپلی اس سم کو ایکسپینڈ کر دیا تھا اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اگر آپ ایک میسج لیں اس میں جو کیریکٹرز ہیں ان کا الفابیٹ نکال لیں اس کے بعد اس کا ہفم ٹری بنائیں جس سے اس کی کوڈ لینتھ یعنی ہر کیریکٹر کی کوڈ لینتھ آپ کے سامنے آ جائے اور اس کی پراببلٹی بھی آپ کے سامنے پہلے سے موجود ہو تو اس بنا پہ آپ ہر این لینتھ میسج کی جو کمپریشن ہے وہ نکال سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس پورے این کو شارٹ آؤٹ کریں یعنی کہ ہر کیریکٹر کو لے کے اس کے کوڈ لینتھ سے لیں اور اس کو جمع کرتے جائیں نہیں اب آپ سمپلی اس این لینتھ کیریکٹر میسج کو لیں اور اس کو اس ایکسپریشن میں ڈالیں تو آپ کے پاس ایکسپیکٹڈ نمبر آف بٹس آ جائیں گے اب آئیں اس بات پہ جو کہ میں یا یہ الگریدم کنونس کرنے کی کوشش کرے گا کہ اگر آپ یہ ٹری جو ہے اس طریقے سے بنائیں جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ اسمالسٹ فریکوینسی والے نوٹس کو مرچ کریں اور پھر لارجر فریکوینسی والے جو بعد میں ہیں یعنی کہ جو لارجر فریکوینسی والے ہیں وہ ٹری میں یا کم ڈیفتھ پہ ہوں گے اور جو ہائر فریکوینسی والے ہے یا جن کی فریکوینسی ایکچولی زیادہ ہے وہ اوپر ہوں گے اور جن کی فریکوینسی کم ہے وہ ڈیپ ہوں گے اگر ایسے ٹری بنائیں تو آپ کو یہ بی جو ہے یہ منیمم ملے گا یعنی کہ اس سے بہتر آپ کسی اور ٹری سے حاصل نہیں کر سکتے اب یہ کاروائی کہنے سے تو مکمل نہیں ہوگی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہہ دیا یا کتاب نے کہہ دیا تو ہوگا سچ. لیکن میں ہم سمپلی یہ کہ جی کتاب میں لکھا ہے یا کسی نے ٹیچر نے کہہ دیا اس بنا پہ اس چیز کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم اس کا اب پروف چاہیں گے تو آئیے اب اس پروف کی جانب چلتے ہیں پہلے اس جو کیریکٹرسٹک ہے ہفمن انکوڈنگ کا اس کو ہم ذرا واضح کر دیں ہفمن ایلگردم یوزز ا گری اپروچ ٹو جنریٹ این فکس کوڈ ٹی دینیمائز دی ایکسپیکٹڈ لینتھ بی آف ٹی آف دا ان کوڈ ان ادر ورڈس ہفمن ایلگریدم جنریٹس این آپٹم پریفکس کوڈ The question that ریمینز از دیٹ وائی از دس الگریدم کریکٹ اصل میں یہ کریکٹنیس اس سینس میں نہیں کہ جو یہ میسج بنتا ہے ہفمن انکوڈنگ کے ذریعے وہ اوریجنل میسج سے بالکل بدل جاتا ہے یعنی کہ اگر میں نے میسیج کو ہفمن ان یا ہفمن الگریدم سے جو کوڈس بنے اس سے انکوڈ کیا یا کمپریس کیا تو میں اوریجنل میسج جو ہے اس کو ریکور نہیں کر سکتا ایسی بات نہیں ہے اصل بات وہ یہ ہے کہ نہ صرف میں میسج کو ریکور کر لیتا ہوں بلکہ یہ جو بی کی ویلو ہے یہ کیپٹل بی کی یہ ہفمن ان کوڈنگ ہی ہے جو کہ آپ کو منیمم دے گا کوئی اور طریقے سے کریں گے تو اس سے یہ چانسیز ہیں کہ آپ کو زیادہ ملے بلکہ ایک لحاظ سے اس کے بھی چانسیز ہیں کہ ایکچولی اس میں وہ پریفیکس پراپرٹی نہ ہو یعنی کہ جو کوڈ آپ بنائیں اس میں چانسز ہیں میں اس کی مثال تو نہیں پیش کر رہے لیکن یہ چانسز ہیں کہ ایک کوڈ جو ہے وہ کسی دوسرے کا پری فکس بن جائے اگر ایسا ہوا تو پھر ڈیکوڈنگ میں جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے گا خیر اب آئیے ایک پروف کی جانب جو کہ ایک لحاظ سے ہفمن ان کوڈ نہ صرف پروف کرے گا کہ وہ منیمم ہے بلکہ وہ کریکٹ بھی ہے ریکال کاسٹ آف اینی ان کوڈنگ ٹری ٹی از یہ ابھی جو ایکسپریشن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا یہ وہی میں دہرا رہا ہوں کہ بی آف ٹی از اکو ٹو این ٹائمس سم اور ٹرمس کیا ہے سم کی پراببلٹی آف سمبل ایکس یا کیریکٹر ایکس یا وہ الفابیٹ کا وہ جو length ایکس ہے ٹائمس اٹس کو چیز ہم کریں گے وہ اب یہ ہے Our approach will be to show that any tree that differs from the one constructed by Huffman algorithm can be converted into one that is equal to Huffman's tree without increasing its cost ذرا یہ دوبارہ اس کو پڑھ لیجیے کیونکہ یہ ہماری اسٹیٹمنٹ ہے ہمارا ایک قسم کا کلیم ہے کہ ہم جو چیز شو کریں گے وہ یہ کہ آپ کوئی اور ٹری بنا لیں نوٹس کو لے کے دیکھیے ہم ہر کیریکٹر کے لیے ایک ٹری نوٹ یا لیف نوٹ بناتے ہیں اور پھر ان کو آپس میں جوڑ جوڑ کے بائنری ٹری بناتے جاتے ہیں لیکن ایک لحاظ سے میں اگر آپ آپ کو وہ N دوں یا وہ یا تو آپ سے کتنے ٹریز بنا سکتے ہیں وہ تو کافی ہیں جو کلیم ہے وہ یہ کہ آپ اپنا ٹری بنائیں اور ہفمن جو ہے یہ اپنا ٹری بناتا ہے اور یہ ہم شو کریں گے کہ آپ کا جو ٹری ہے اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ہفپن الگریڈم والے ٹری میں اور اس کاروائی سے جو کاسٹ ہے اب وہ کاسٹ کیا ہے یہ ابھی آپ اب کے بعد سامنے آ جائے گی وہ کاسٹ جو ہے وہ انکریز نہیں ہوگی بلکہ جو چیز سامنے آئے گی وہ یہ کہ آپ کے ٹری کی یہ جو بیف ٹی ہے یہ اصل میں زیادہ ہوگی اور ہفن کوڈ کی کم ہوگی اور اگر آپ اپنے ٹری کو ہفتے کنورٹ کر دیں تو یقیناً آپ کی کاسٹ کم ہوگی کیونکہ اس سے یہ جو لینتھ ہے ایک لحاظ سے جو لینتھ آف دا فائنل میسج ہے یہ کمپریس میسج ہے جتنی کم ہوگی ایک لحاظ سے اس کی کاسٹ جو ہے ٹرانسمیشن کاسٹ کہہ لے یا اسٹوریج کاسٹ کہہ لے دونوں کیسز میں اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ابھی ہمیں اس چیز کو ذرا اور فارملی پریزنٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اب ایک پروف سامنے رکھنا ہے اور پروف کے لیے جنرلی آپ کوئی اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ میرا کلیم یہ ہے ہفمن کوڈ کے بارے میں اب ہم یہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہفمن کوڈ جو ہے وہ اس کلیم کو کیسے سیٹسفائی کرے گا نو تٹ بائنری ٹری کنسٹرکٹ بائی ہفم ایل از فل بائنری ٹری یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انر نوڈ جو ہے اس کا صرف ایک لیف نوڈ ہو اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہم ہمیشہ دو نوڈز کو لے کے ان دونوں کا ایک پیرنٹ بناتے ہیں کبھی آپ نے اس الگردم میں نہیں دیکھا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے پیش کیا تھا کہ ہم صرف ایک نوڈ کو کسی دوسرے کا چائلڈ بناتے تھے نہیں ہم پرائرٹی کیو سے ہمیشہ دو نوڈز کو نکالتے تھے وہ دو نوڈز جو تھے وہ پرائرٹی کیو میں ایک تو منیمم اور اس کے بعد دوسرا اس سے منیمم ہوتا تھا اور پھر جو نیا نوڈ بناتے تھے اس کو ہم واپس پرائرٹی کیو میں ڈالتے تھے لیکن پھر ہم ہمیشہ لوپ میں جو ہمارا لوپ ہے اس میں دو نوٹس نکال کے ان کو ایک نئے نوٹ کا لیفٹ اور رائٹ چائل بناتے تھے اور اس لحاظ سے یہ فل بائنری ٹری بنے گا یہ ضرور ہے کہ وہ لافٹ سائڈڈ ہو سکتا ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ کمپلیٹ بائنری ٹری ہے یعنی کہ ہر لیول پہ اس کے ہر نوٹ پہ لیفٹ اور رائٹ چائل ہے اور وہ ایک قسم سے ٹوٹلی totally بیلنس ہے لیکن یہ کہ ہر نوٹ کے دو چلڈرن ضرور ہیں اچھا اب کلیم یہ ہے کہ جو ابھی میں نے چیز جو شو کی ہے کہ کنسیڈر ٹو characters ایکس اینڈ وائی ود دا اسمالسٹ پرابلٹیز یہ میرے ایکس کیریکٹر اور وائی جو ہیں الفابیٹ میں ہیں اور فرض کریں ان کی پرابیبلٹی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے سب سے چھوٹی ہے Then there is an optimal code دین دیر از two آپل کویکٹر ڈیپ آف the tree. دوبارہ میں دور آتا ہوں کوئی میں دو کیریکٹر لیتا ہوں ایکس اینڈ وائی لیکن ان کی خاصیت کیا ہے کہ بکیا جتنے کیریکٹرس ہیں میرے سامنے ان میں سے ایکس او Y جو ہے ان کی پرابیبلٹی جو ہے جو کہ ایکچولی ان کی frequency سے بنتی ہے وہ سمالسٹ ہے یعنی کہ یہ کم سے کم ترین پراببلٹی والے دو ہیں اب یہ کہ اگر میں ان کو اپنے ہفمن کو ٹری میں کہیں لگاؤں گا تو یہ کہاں پہ جائیں گے دیر از این آپ کو ہفمن کی وجہ سے ان وچ دیز ٹو کیریکٹرز آر سبلنگس یعنی کہ brothers ہیں ایک دوسرے کے ایٹ دا میکسمم ڈیپتھ آف دا ٹری کلیم یہ ہے جیسے کہ آپ ایلگریدم ایکچولی دیکھ چکے ہیں کہ جو سب سے چھوٹے پرابلم والے ہیں وہ ٹری میں ڈیپسٹ ہوتے ہیں اور اسی بنا پہ سب سے لمبا کوڈ اسائن ہوتا ہے کیونکہ ان کی ڈیپتھ سب سے زیادہ ہے ہفمن ایلگر جو ہے وہ ہمیشہ یہ کرے گا کہ جو اسمالسٹ ہے وہ ہمیشہ ڈیپسٹ لیول پہ جائیں گے اور اسی بنا پہ ایک لحاظ سے جو ٹری بنتا ہے اس میں جو کوڈ لینتھس ہیں ویریبل تو ہیں لیکن وہ ایک لحاظ سے آپٹیمل ہوں گے اور اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو ویریبل لینتھ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی جس کی بنا پہ یہ جو بی آف ٹی ہے یہ اصل میں زیادہ نکلے گا تو ہفمن کوڈ یہ کلیم کر رہا ہے کہ میری یہ جو گریڈی اسٹریٹجی ہے کہ میں جو اسمالسٹ پروبلٹی والے ہیں ان کو سب سے پہلے لیتا ہوں پہلے ان کو میں جوڑتا ہوں یہی وہ اسٹریٹجی ہے جس کی بنا پہ ہفمن ٹری جو کوڈ بناتا ہے وہ آپٹیمل ہے جس کی بنا پہ وہ جو ہے وہ سب سے کم نکلے گا ہفمن ٹری میں یہ جو ایکس اینڈ وائی ہیں یہ ڈیپسٹ لیول پہ جائیں گے اور ایک لحاظ سے اگر آپ اس ایلگردم کو دیکھیں تو آپ یقیناً کہیں گے کہ ہاں یہ ایلگریدم واقعی ہی کرتا ہے اب ہم جو چیز شو کر رہے ہیں وہ ہم اس میں لے کے آئیں گے کہ فرض کریں جو آپ کا ایلگردم یا کسی اور کا ایلگریدم ہے جو ٹری بناتا ہے اس میں ایکس اور وائی جو ہے اس کی پروبلٹیز تو ہیں تو سب سے کم لیکن وہ ٹری میں ڈیپسٹ نہیں ہے یعنی کہ وہ کہیں اوپر آ جاتے ہیں اور ڈیپتھ کے لحاظ سے اور ان کے فائنل جو کوڈ بنتے ہیں ان کی لینتھ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ہفمن کوٹ کے کیس میں چونکہ وہ ڈیپسٹ لیول پہ ہیں ان کی لینتھ زیادہ ہو جاتی ہے یہ ٹری جو جس میں یہ نوٹس سب سے ڈیپ نہیں ہیں وہ اور جو ہفمن ٹری ہے اس کو ہم اب سامنے رکھ کے شو کریں گے کہ جو ٹری جس میں ایکس اور وائی ڈیپسٹ نہیں ہیں اس کو ہم دوسرے ہفمن ٹری میں چینج کر سکتے ہیں اور ایکچولی اس چینج کی بنا پہ ہماری کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی یاد رہے یہ کاسٹ کا مطلب کیا ہے کاسٹ ایک لحاظ سے وہ میسج ٹرانسمیشن کاسٹ ہے کیونکہ اگر آپ کے بٹس زیادہ ہیں تو یقیناً جو آپ کو ٹرانسمیشن کے لیے ٹائم درکار ہے وہ زیادہ ہے اور اگر ٹائم کے آپ پیسے دے رہے ہیں جیسے کہ اپ میں آپ نے اپنے گھر سے کنیکٹ کیا ہوا ہے تو جتنی زیادہ دیر آپ کنیکٹڈ رہیں گے اتنا زیادہ آئی ایس پی آپ کو چارج کرے گا تو یقیناً اس میں کاسٹ ہے اور آپ چاہیں گے کہ میں کاسٹ کو کم سے کم کروں ہم یہ شو کریں گے کہ جو دوسرا کوئی ٹری بنتا ہے اگر اس کو ہفمن ٹری میں کنورٹ کر دیں جس میں ایکس اور وائی کو ہم نیچے لے آئیں تو کاسٹ ایکچولی کم ہو جائے گی اور یقینا یہ اچھی بات ہے آج کے لیکچر کا وقت چونکہ اب ختم ہو رہا ہے تو یہ کاروائی میں آج مکمل نہیں کرتا یہ تھوڑی سی لینتھی ہے اور ایک لحاظ سے یہ ایک نئی کاروائی بھی ہے کہ ہم ایک الگ کو پروف کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کرتا ہے اور ٹھیک کام کرتا ہے خیر یہ گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جاری رکھیں گے آپ کو موقع ملے تو یہ ہفمن کوڈ کی یہ جو پراپرٹی ہے یہ پروف جو ہے اس کو آپ کتاب میں دیکھیے یا جہاں بھی آپ کو اس کا ریفرنس ملے یہ گفتگو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ مکمل کریں گے تب تک خدا حافظ